عابی قیا حبیب اللہ اسراتی نور اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبارکات السلام و رحمت اللہ وبارکات کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمد اللہ رب المین اللہ آپ کی طبیعت شریف کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان داموں میں واہ بھائی واہ با ماشاء تو بھائی آج ہمارے سلسلے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 ان سے زیادہ کرتی ہیں تو ایسا ماحول نہ بنایا کہ مدنی منع کو یہ احساس ہو جائے ایک مجھے واقعہ یاد گیا واقعہ کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے دو بچیوں کے ساتھ آئی اب منظر یوں تھا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ نے اس کو تین کھجور دی اب ایک کھجور جو ہے اس نے ایک مدنی منی کو دے دی ایک بیٹی کو دے دی دوسری کھجور جو ہے وہ دوسری مدنی مننی کو دے دی اب یہ تیسری کھجور جو خود کھانے والی تھی کہ اس نے بیچ میں سے دو کیے اس کے آدھی پھر مدنی منی کو دے دی اور آدھی کھجور جو ایک اور مدنی منی کو دے دی اب یہ ایسا اشار تھا ایسا پیار تھا حضرت رضی اللہ تعالی انہیں یہ اشہار دیکھ کر خوش ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ایسی عورت آئی تھی اور ایسا ایسا بچیوں سے محبت دیکھی ایسا ایسا اشہار دیکھا تو پارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عائشہ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 اچھا یہ تو ایک عدل کی بات ہوئی اور لازمی بات ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے ہمارا آج کا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے خیانت خیانت ارے برے اخلاق ایک اخلاق بتاتے ہیں کچھ لوگ خیانت بھی کہتے ہیں خیانت بھی مجھے تو یہ یاد ہے خیانت خیانت چلے جی خیانت تو اس کی تعریف پہلے آپ سمجھیں اور آسان بھی آپ کو بتا دی جائے گی فکر نہیں کریں ڈرے نہیں نہیں اجازت شر کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے سروف کسی شخص کی اجازت کے بغیر نہ شریع اجازت ہے نہ اس کی اجازت ہے اور اس کی چیز کو استعمال کر دیا کسی طور پر بھی استعمال کیا تو یہ خیانت ہوگا مثلا کسی نے ٹافی پکڑائی کے پکڑوں میں تھوڑی دیر میں آتا ہو ہو سکتا ہے وہ سب چلا گیا آپ کو دیکھ کر میں آ رہا ہوں اور آپ نے کہا ہم تو بیٹھے ہی تھے احساس میں کہ کچھ مل جائے اور کھا گئے تو یہ خیانت ہو جائے گی خیانت ہے ہاں وہ یہ ہے کہ امی ابو نے توفی دی ابو نے دی کہ میں آ رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ابو کی چیز کھا لے تو ابو تو خوش ہوں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے اور شفقت فرمائیں گے ابو کی کھا لیجیے گا بھائی کی کھاتے ہوئے گا یہ نہ کہ بھائی ایک کھلانے کے بعد کچھ اور بھی کھلا دے آپ کو تو وسائل ہو جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہیں ایک جگہ ہمارا قافلے کا آدمی فوت ہو گیا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 جب یہ بہن بن جائے گا تو انشاءاللہ شاء الرحمان برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا پیارے مدنی منو نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ نہیں کریں گے ان شاء اللہ مزید اماد بھائی کیا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو ایک مدانی گلدستہ دکھایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 لیکن بعض مدنی منہ ایسے ہوتے ہیں ان کو مدنی منا کیا کہیں؟ یہ اچھے بچے نہیں ہوتے ان کی چیز جو ہے بغیر اجازت استعمال کر لیتے ہیں جو امانت والی چیز ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے جو امانت والی چیز نہیں ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے بس اوقات یوں ہوتا ہے کسی کے گھر آپ مہمان بن کر جاتے ہیں آپ مہمان ہی بنے آپ شرارتی بچے کیوں بن رہے ہیں اب اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے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 نیکی کی دعوت دیا کرتی دی کہ پارہ سولہ سورے تہایت نمبر ایٹی فور ہی نہیں کر جماعت کنزوری ایمان اور اے میرے تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تُو راضی ہو وہ مدرسہ کہا کرتی تھی کہ میں اس آیت مبارکہ سے بڑی نہیں میں جب جب بھی اذان کی آواز سنتی ہوں چاہے کیسی مصروف کے چون ہو خود کو یہ آئے مبارکہ یاد دلاتی ہوں اور سب کو چھوڑ چھوڑ کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں حتیٰ کہ جب رات دو بجے تحج کا الارم بچتا ہے اور میں گہری نیند کے سبب مزید سونا چاہتی ہوں تو یہ آیت مبارکہ مجھے یاد آتی ہے اور مجھے جگاتی ہے اس مصری خاتون کے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 ڈش کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے کیوں نہ کہ وہ رول بنانے میں مشغول ٹھیک ہے اذان کی آواز سنائی دی گئے تھے جن کے برنے میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگتے اس کے بعد ٹولہ پت دینا تھا لیکن اس نے اس میں عادت سب کام چھوڑے اور نماز کھڑی ہو گئی دوسری طرف شوہر نامدار بار بار فون کر رہے تھے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 یہ کہنے کے بعد جب ان کے قریب آئے تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں زوجہ محترمہ انتقال کر چکی تھی وقت یہ کسی قابل رشک موت ہے اللہ کی شان دیکھیے اگر وہ رول بنانے میں مصروف رہتی تو شاید ان کی موت سجدے کے بجائے کچن میں آتی ہے اللہ حب. ہم سب کو نیکیوں میں جلدی جلدی جلدی کرنی چاہیے قرآن کریم کے چوچھے پارے میں سورہ آل عمران آئے نمبر ایک سو تینتیس میں وہ ساری میرا جنت و جنت سنا ترجمہ ترجمائے کنزول ایمان اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان ان میں سب آسمان و زمین آ چوڑانے پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھیے منصور میں اسی آیت کے تحت حضرت سعید بن جمع رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں نیک اعمال میں جلدی کرو فدو انڈیا میں حدیث جب نقل کی گئی الخیر اخصد یعنی نیکی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے تو وہ استعمال بھائی اور استعمال بہنیں غور کریں جو باغ کام ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لازمی بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی وہ ٹال جاتے ہیں مثلاً باسطان بھائیوں کو نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں جمے تو شروع کریں گے یا کہیں گے نوکریوں سے ریٹائر ہونے یا بچیوں کی شادیاں کرنے کے بعد فج ہر ادا کریں گے فرض ہوتی کی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں رمضان میں ادا کریں گے حالانکہ رمضان شروع سے پہلے اگر فرض ہو گئی ہے تو رمضان کا انتظار کرنا ملا اجازت شرفی رمضان تک تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے داڑھی مبارک سجانے کا کہا جائے ہیں کہ حج پڑھ کے آئیں گے تو کریں گے زندگی کا حالانکہ کوئی بھروسہ نہیں اس اسلائی بہنوں کو پردے کی تلقین کی جائے تو شادی ہو جائے دو چار بچے ہو جائیں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 نیکیاں کما لینی چاہیے کچھ نیکیاں کما لو جلدا خیرت بنا لو کوئی نہیں بھروسہ ہے اپنی زندگی کا یاد رہے بعض احمد ایسے بھی جن میں تاخیر مستحد ہے لہٰذا ان احمد کو ان کے شرائط کے ساتھ تاخیر سے بجا لانا افضل ہوتا ہے مثلا مثلاً میں تاخیر افضل ہے